اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے پچھلے درس میں میں بیان کیا تھا تقریباً دس یا گیارہ پوائنٹ رہتے ہیں تو ان میں سے اکثر پوائنٹ ایسے تھے جن کا تعلق غلط فہمیوں سے تھا تو میں نے مناسب سمجھا کیونکہ اگلے درست جو وہ جہاد کے متعلق غلط فہمی اور ان کا ازالہ کا درست انشاءاللہ جاری کریں گے ہم دو یا تین یا چار جتنی بھی غلط فہمی ہوں گی ان ان غلط فہموں کا رد اور وضاحت کریں گے قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے اقوال کے مطابق تو آج کے درس میں میں وابط الجہاد پہ بات کروں گا اور باقی جو مسائل تھے جو غلط فہمیاں تھیں جو شبوہات تھیں وہ انشاءاللہ شاء اگلے درست میں ہم بیان کریں گے وابط الجہاد جہاد کے ضابطے وابط اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک چیز کو نمایاں کر دیتی ہے دوسری چیزوں سے الگ کر دیتی ہے وابط وہ ترازو ہوتا ہے جس میں اگر آپ مسائل کو توڑ جائیں گے تو حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی آپ کو اب نماز ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما ہے وہ عقیم مسالات ہے تو کیا مسلمان کے لیے کافی ہے کہ نماز پڑھے جیسے اس کا دل کرے یا نماز کے بھی کوئی خاص ضابطے ہیں کوئی خاص طریقہ ہے جسے نماز نبوی کہتے ہیں اسی کو اپنانا چاہیے اگر کوئی شاخا کہتا ہے کہ عشا کی نماز چار رکت تھوڑی بھاری پڑ جاتی ہے میں دین پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کی نماز نماز ہوگی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس نے نماز تو پڑھی ہے وہ اقیم الصلاح کا پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز نبوی نہیں پڑھی نماز کا طریقہ درست نہیں تھا وہ جو وابقے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بیان کیا کہ نماز اسی کہتے ہیں اس کی اتباع اس شخص نے نہیں کی تو وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی بے نمازی ہے اور اسی طریقے سے جتنی بھی عبادات موجود ہیں آج جسے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم مشروع کیا ہے ہر عبادت کے ضابطے ہیں بغیر ضابطے کے کوئی بھی عبادت نہیں ہے اور انہی ضوابط سے عبادت بنتی ہے انہی ضوابط سے عبادت عبادت ہوتی ہے تو جیسا کہ نماز نبوی پڑھنے سے نمازی نمازی ہوتا ہے اسی طریقے سے جہاد نبوی کرنے سے مجاہد مجاہد ہوتا ہے تو ان ووابد کو جاننے کے بعد میں پتہ چلے گا کہ جہاد تو کرنے والے بہت ہی زیادہ لوگ ہیں لیکن جہاد شرعی کرنے والے کتنے لوگ ہیں تو وابد سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس معاملے کا اس امر کا شرعی طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن نماز نبوی پڑھنے والے کتنے ہیں جہاد تو کرنے والے بہت ہیں لیکن جہاد نبوی کرنے والے کتنے ہیں انشاءاللہ اس درسے کے آخر میں ہمیں پتہ چل جائے گا پہلا باغ مجاہد اسے کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہو دین دار شخص ہو جہاد کا علم کرنے کے بعد جہاد کرتا ہو جہاد کے شروع کو سمجھنے کے بعد کیونکہ جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ایک تو الحربیون جو مسلمانوں پر حملہ کر کے جنگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف جنگ کرنی ہے ان ضوابطہ شرعیت سے جہاد کرنا ہے دوسرے قسم کے لوگ جو جنگ کرتے ہیں خوارج ہیں وہ بھی جنگ کرتے ہیں وہ بھی مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں کافروں پر بھی حملہ کرتے ہیں لیکن ان کا جو نظریہ ہے جو فکر ہے کہ کبیرا گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو وہ ایک ہی نظر سے مسلمان و کافر کو دیکھتے ہیں مسلمان جو گناہ کبیرہ کرتا ہے اور کافر بدکار دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے سامنے دونوں کافر ہیں اور تیسرے قسم کے جو لوگ جنگ کرتے ہیں وہ ہار جو راستہ کاٹنے والے لوگ ہیں وہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ڈکیت جو ڈکیتی کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان سب کے احکام جو ہیں مختلف ہیں سب کے برابر نہیں ہیں کافروں کے ساتھ کیسے جہاد کیا جاتا ہے خوارج کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے جو راستہ کاٹنے والے لوگ ہیں جو بواتوں کے خلاف کیسے کیا جاتا ہے نمبر دو دوسرا جو رابطہ ہے جو مشروع جہاد ہے اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ دین اسلام کی سربلندی ہے جس سے دین کی نصرت ہو کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو قتل کیا جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہو اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ان کو قتل کرنے کے علاوہ حاصل ہو سکتی ہے تو انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے یعنی کافر جزا دینا چاہتا ہے کہ اس کو سر قلم کر دیں وہ خود اب جھکنا چاہتا ہے اس دین کی عظمت منہ مان چکا ہے لیکن مسلمان نہیں ہونا چاہتا لا اقرا فی الدین قطب من رشدو میں نلوائی مسلمان فقہ نے رسود جماعت کے علماء نے جنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اسے ایک اچھا لفظ استعمال کیا ہے کافروں کے خلاف جب وہ جنگ کرتے تھے تو جنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ جہاد کا لفظ استعمال کیا اور جب جہاد کا لفظ استعمال کیا تو اس سے, اس سے جو مقصد تھا وہ جہاد شرح تھا وہ جہاد نہیں جو اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے بعض لوگ کرتے ہیں اور دونوں لفظوں میں فرق ہے جنگ کے لفظ اور جہاد کے لفظ میں جنگ شرعی بھی ہو سکتی ہے غیر شرعی بھی ہو سکتی ہے آپ کسی کے ساتھ کسی کے جنگ کرتے ہیں ہو سکتے کہ آپ غلطی پہ ہوں ہو سکتے آپ اس پر ظلم کر رہے ہوں لیکن یاد رکھیں جہاد ہمیشہ جہاد شرعی ہوتا ہے جہاد میں ہمیشہ انصافی ہو تو ظلم کبھی ہو ہی نہیں سکتا نمبر چار جہاد کا جو عام مفہوم ہے جسے پچھلے دوسرے بیان کیا تھا وہ ہر مکلف پر اس کی طاقت کے مطابق واجب ہے جو عام مفہوم ہے جہاد کا کیونکہ جب ہم نے جہاد کا عام مفہوم بیان کیا تو جہاد نفس جہاد الشیقان و جہاد وقدہ القفار سب بیان کیا تھا کہ انسان اپنے نفس کا مجاہدہ کرے یہ فرد ہے واجب ہے ہر مسلمان پر بدکاریوں سے روکے ہر مسلمان پر فرض ہے یہ بھی جہاد ہے شیطان کے شبہات اور شہوات کے جو مداخل ہے ان کو روکے یہ بھی جہاد ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا یہ بھی جہاد ہے تو جہاد کے عام مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق جو شرع جہاد ہے اس پر عمل کرے نمبر پانچ جہاد کی مشرحیت کے مختلف مرحلے ہیں بعض جو تین بعض جوہرہ چار بیان کیے ہیں جیسے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں پہلا ہے الجہاد بالحجہ البرحان حجت قائم کرنے سے علم سے جہاد اللہ تعالی کی کلام سے کتاب اللہ سے جہاد کرنا قرآن کی آیتیں پڑ پڑھ کر کافروں کے جو شبہات ہیں ان کو دور کرنا یہ پہلا مرحلہ تھا اور اس مرحلے میں قتل کرنا جنگ کرنا حرام تھا جائز نہیں تھا کافر کا رد کرنا ہے تو قرآن مجید کی آیات سے علم سے کرو تو دوسرا مرحلہ آیا کفلیت کا کہ ہاتھ اٹھانا ہے وہ بخاری میں صدر عبداللہ بن مسعود بہت ان بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے کافروں نے اونٹ کی گندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی دیش میں دیکھتا ہی رہا لیکن کچھ کر نہ سکا کیا نعوذ اللہ بج تھے کیوں نہ کچھ کر سکے کیا وہ یہ گواہی نہیں دے چکے تھے کیا یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ نہیں کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہم زیادہ پیارے ہیں ان سے زیادہ محبت ہے اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ تو کیا اگر جاتے اور کافروں سے لڑتے ان کی جان چلی جاتی تو ان کا وعدہ سچا نہیں ہوتا کہ نہیں وعدہ پورا ہوتا کہ کی نہیں کیوں روکے تھے وجہ کیا تھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کف الید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے راستے سے امبار بنیاد کا پورا گھرانہ شدید عذاب کا سامنا کرتے پورا گھرانہ شدید عذاب کا اللہ کے قسم میں پتھر بھی گواہی دیں گے یہ مٹی بھی گواہی دے گی قیامت کے دن جس پتھروں پر جس تب تھی ریت اور گھسیٹا جاتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نبود بلّہ بج دل تھے وہ دفاع نہیں کر سکتے تھے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے ہیں پہاڑوں کا فرشتہ طائف کے حادثے کے بعد طائف کے موقع کے بعد آپ جانتے کہ پہاڑوں کو فرشتہ آیا اور یہ عرض کیے اللہ تعالیٰ کی پیرنا جو صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے خاص اس لیے کہ آپ مجھے حکم دیں میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں لیکن نبی رحمۃ وسلم صرف اتنی ہی نہیں بد دعا تو کرتے نہیں تھے پہلی بات یہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے اور یہ تمنا کرتے اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے اللہ تعالیٰ سے اگر یہ مسلمان نہیں بننا چاہتے یہ نہ صحیح ان کی اولاد تو آئے گی نا یعنی آگے کا سوچنا ہے آج صرف آج کا نہیں سوچنا جو لوگ صرف آج کا سوچتے ہیں وہ کم علم کم عقل لوگ ہیں علماء ہمیشہ جو لال علم کا نور دیا ہے وہ ہمیشہ آگے کا سوچتے ہیں یہ نہ صحیح ابو جہل نہیں سمجھنا چاہتا ان کی اولاد ہے کہ نہیں عکرمہ بن ابی جہل وہ عظیم صاحب گزرے ہیں مجاہد صاحب گزرے ہیں تاریخ نے مثال دی ہے ابو جہل نہ صحیح اس اولاد کہاں جائے گی اگر دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جاتا اس وقت تو عکرمہ کہاں ہوتا خالد ولید کہاں ہوتا یہ بڑے بڑے عظیم صاحبہ جو بعد میں ہیں یہ ہوتے سارے یہ اللہ تعالی کی رحمت تھی اور نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ رحمت کی صرف ایک کرن ہے ایک نشانی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا تو کی ہے سبریا سے نمائندوں کو مل جنت کفلیت یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا جہاد میں سے سب سے مشکل ترین مرحلہ یہ بہت آسان ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے سب سے زیادہ محبوب ذات کا دفاع کریں اگر جب کی آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے مر تو ویسے ہی جائیں گے زند... اس دنیا میں کون رہے گا کتنے سال زندہ رہیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کہ اگر جان چلی جاتی ہے تو اس سے بڑا فضل و کرم کیا ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے کیونکہ صاحبہ کرم کو یہ حکم نہیں تھا کف الید بات جذبات کی نہیں ہے بات شریعت کے احکام کی ہے ہمیں حکم ملا ہے واقعی اللہ واقعی اور رسول اسی حد کے اندر ہم نے زندگی کو گزارنا ہے باہر نہیں جانا تیسرا مرحلہ تھا الدن بالقتال اب اجازت ہے تیرہ سال مکہ میرا ہی اجازت نہیں تھی مدینہ میں آئے الدن البل سب سے پہلے اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ان کے خلاف جہاد کرو جو صرف تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں باقی کافر نہیں باقی کافروں کو چھوڑ دو اور اس کے دو, یعنی دو مرحلے بعض علما بہنگے ایک تو اذن ہے اجازت ہے اور تیسرا مرحلہ جو ہے یعنی اذن ان, ان کے خلاف جہاد کرنا جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں باقی کافروں کے خلاف جہاد نہیں کرنا بعض علما نے ایک مرحلہ بیاں کہ بعض میں دو مرحلے تو آپ جیسے لکھیں ایک ہے دو الگ الگ, الگ کریں آپ کی مرضی ہے چوتھا مرحلہ ان کافروں کے خلاف جہاد کرنا جو کافر ہے ذاتی طور پر یعنی ہر کافر کے خلاف جہاد کرنا پہلا خاص تھا حکم اب عام ہو گیا ہے جتنی بھی کافر اور کفر موجود جب تک کافی کفر موجود ہے دنیا میں یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ وہ اپنا سر یا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو دراصل میں داخل نہ ہو جائیں یا اپنا سر جھکا کے دین کی بلندی کا اعتراف نہ کر لیں اور یاد رکھیں یہ کیونکہ یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتا اور یاد رکھے یہ جو مرحلے ہیں جہاد کے یہ منسوخ نہیں ہے اور راجح کے مطابق یہ منسوخ نہیں ہے بعض علماء نے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں یعنی پہلے جو منع کرنے کا حکم تھا مکی زندگی میں بعد میں جب مدینہ میں تو طاقت آ گئی ہے اب مکی زندگی کا حکم جو منسوخ ہو گیا اب ہم نے صرف کافر سے جہادی کرنا اور قتل کرنا ہے محققین علماء علما شیخ سین بنتم رحمۃ اللہ علیہ شیخ بمباز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی فتحوں میں میں حوالہ بیان کر چکا تھا درست میں آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہ مراحل جو یہ منسوخ نہیں ہے یہ مراحل امت میں امت کے حال کے مطابق ان پر عمل کیا جائے گا اگر امت کا حال ضعف میں ہے تو پھر مکی زندگی کی جو مراحل ہے اس پہ عمل کیا جائے گا اگر امت میں طاقت آ جائے تو ان مراحل پہ عمل کیا جائے گا جو مدر زندگی کے آخر مراحل جس میں جہاد کا حکم ہے ہر کافر کے خلاف میں اپنے فائدہ کی بات میں بیان کروں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جاتے ہی جو بڑے اعمال تھے ان میں سے ایک عمل یہ تھا کہ معاہدہ کیا یہود, یہود،, یہود،, یہود، یہودوں کے ساتھ اور جو ارد گرد کے مشرقین تھے ہم تھوڑوں سے غور کریں اس معاہدے کی ضرورت کیا تھی کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا ضرورت تھی بھائی جب حق ہمارے ساتھ ہے اور ہم جنت کے طلبگار ہیں تو کافر کے خلاف جنگ کرو چاہے جان چلی جاتی تو شہادت ہے زندگی ہے تو عزت کے ساتھ زندگی ہے دونوں میں فضیلت ہے تو کافروں کے ساتھ ہاتھ ملا کر معاہدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو بہت سارے لوگوں سے چھپا ہوا ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو آپ پوری دنیا کو ایک لمحے تبدیل کر سکتے ہیں یاد رکھیں بات حق کی نہیں ہے کہ حق آپ کے ساتھ بات حکمت کی بھی ہے اس حق کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے بات صرف یہ نہیں کہ شہادت کا جام نوشنی جنت میں چلے جائیں صرف یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ شریعت اللہ تعالی حکم الحاکمین کی نازر کردہ شریعت ہے تو حکمت کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے وہ یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ سب کافروں کے خلاف ایک وقت میں آپ اکیلے جہاد نہیں کر سکتے پہلے معاہدہ کیا ان کافروں کے خلاف جو قریب تھے اور جو دور مکہ میں مشرقین تھے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ان سے معاہدہ کیا تاکہ ایک ٹارگٹ ہے ایک کافر ہے ایک دشمن ہے جب اس پہ غلبہ ہو جائے گا تو ان کے بارے میں بعد میں سوچا جا سکتا ہے اور ہوا کیا ایک کو تعملی دے کے آپ اب واقعہ کو سمجھے سیرت النبی پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے ہم پڑھیں دو آنسو بائیں چلے جائیں اور کل بھول جائیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے ہم عبرت حاصل کریں زندگی گزاریں اب اس طریقے سے جس طریقے سے نبی الحمد وسلم نے گزاری ہے نبی الحمد علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی ملتے تھے کے ساتھ بھی ملتے تھے جوانوں کے ساتھ بھی ملتے تھے بوڑھوں کے ساتھ بھی ملتے تھے کافروں کے ساتھ بھی ملتے تھے سب کے ساتھ ان کا مختلف قسم کا تعلق تھا کیسے تعلق تھا کافروں کے ساتھ کیوں نہیں سیکھتے ہم ہم اخلاق تو سیکھتے ابھی کریم علیہ وسلم کے ادب سیکھتے ہیں پر بچوں کو کیسی تربیت کریں اچھی بات ہے بڑوں کے ساتھ کیسے ملے اچھی بات ہے عورتوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھیں اچھی بات ہے کافروں کے ساتھ کیسے تعلق رکھیں نہیں وہ بھول جاتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے اخلاق نبوی لینے ہیں تو پورے لینا ادھورے اخلاق لیتے ادھورے کو چھوڑ دیتے ہیں اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جتنی بھی کافر ہیں پوری دنیا میں یہ کافر ہیں ان کے خلاف جہاد فرض ہے سب کو ختم کرو کبھی بم بلاسٹ امریکہ میں ہو رہا ہے کبھی انگلینڈ میں ہو رہا ہے کبھی فرانس میں ہو رہا ہے کبھی اٹلی میں ہو رہا ہے اللہ کے بندے اتنی کافروں کو اپنے اوپر جو یہ ظلم برسا رہے ہو اور اتنے لوگوں کو اپنے خلاف کر رہے ہو یہ کون سی حکمت عملی ہے اگر ایک دشمن آپ کا ہے تو پھر ایک دشمن کے خلاف کاروائی کرو یعنی اس کی مثال دیتے میں اب فلسطین دو... فلسطین میں یہودی دشمن ہیں ہمارے اب یہودیوں سے بھی اس کے خلاف بھی جنگ ہو رہی ہے امریکہ کے خلاف بھی جنگ ہو رہی ہے برطانیہ خلاف بھی جنگ ہو رہی ہے فرانس کے خلاف بھی جنگ ہو رہی ہے وہ کون سا کافر ملک ہے جو آج دیکھیں جہاں دہشت گردی ہو گیا ہے میں پہلے بھی بات بیان کی ہے اس پہ کیا ہمارے کوئی کوتا تو نہیں ہے جب ہم یہ عمل کریں گے بغیر کسی غابط شرعی کے اور ہمارے سامنے سارے کافر سارے کافر برابر ہیں سب حرب ہیں اور جتنی غلط فہم ہمارے اندر ان کو دور نہ کریں ہم اور بعض لوگوں کی باتوں کو سمجھ کر عمل کرتے ہوئے علماء کی باتوں کو چھوڑ دیں تو مطلب یہی یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا کر بعض کافروں سے معاہدہ کرتے ہیں بعض کافروں کے خلاف تو کیا یہ حکمت عملی ہم نہیں کر سکتے کیا آج اگر ہمارے علماء بڑے علماء امت کے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کس طرح معاہدے جائز ہے اور بعض لوگ نکلتے کہتے ہیں یہ تو بکے ہوئے علماء ہیں ان کو حکمران نے خرید لیا ہے یہ انصاف کی بات ہے بھئی ہمارے علماء نے جو بات کی ایک تو ہمیں بات ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ایک, ایک مرتبہ ایک جگہ تو دکھائیں کہ شیب امباز شیب علامہ البانی نے یا دیگر علماء سنت نے جو کافروں کے خلاف جہاد کی جو فتح ہیں جن سے ہمارے یہ مخالف لوگ ناراض ہیں کہتے ہیں یہ بک چکے ہیں یہ مرجی ہیں ایک تو دکھائیں کہ انہوں نے بغیر دلیل کے بات کی ہو دکھائیں جیسے آپ لوگ صوفوں کے خلاف بات کرتے ہو اور دلائل پیش کرتے ہو ہی علم ہے شیخ باز کے فتح صوفیت کے خلاف ہے آپ پڑھتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں شیخ صاحب نے بڑے دلائل کے ساتھ جواب دیا ہے وہی دلائل تو اسی جہاد موضوع پر شیخ صاحب دیتے ہیں یہاں پر کیوں ناراض ہوتے ہو تو یاد رکھیں مراحل الجہاد جو ہے قول راجح کے مطابق منسوخ نہیں ہے جو نسخ کی بات کرتے ہیں وہ قول مرجو ہے اور درست نہیں ہے نمبر پانچ نمبر چھے جہاد قیامت رہے گا اگرچہ مسلمانوں کو پس طاقت ہو یا نہ ہو لیکن مسلمانوں کا جو تعلق اس جہاد سے وہ مسلمان کو سمجھنا چاہیے جہاد تو رہے گا کب ہم نے علم سے جہاد کرنا ہے کب ہم نے تلوار سے جہاد کرنا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخار مسلم کی حدیث میں من یور خی ہوں فقی حفیق جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اللہ ذرا غور کرنا میرے بھائی جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دنیا کو ڈاکٹر بننے کی توفیق نہیں دیتا انجینئر بننے کی توفیق نہیں دیتا دنیا کا بڑا دنیا دار یا سائنٹسٹ یا بڑا حکمران یا بڑا بادشاہ اس کی توفیق نہیں دیتا جس کی بہتری اللہ تعالیٰ چاہتے اسے دین کی سمجھ کی توفیق دیتا ہے اللہ ہمارا ترازو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ترازو کیا ہے ہمارے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو بہترین دنیا دار ہے اللہ تعالی کی نگاہ میں بہترین شخص وہ ہے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے اگرچہ اس کے کپڑے پھٹے بوسیدہ ہو راستے والے اس کو دھکے دیتے ہوں راستے میں چلتے ہوئے لوگ اسے دھکے دیتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کی عزت اس شخص کی بہتری سر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو دین کے علم یاد رکھیں بہت ضروری ہے دنیا کے علم بھی اچھے ہیں آپ حاصل کریں لیکن سب سے پہلی بنیاد جو ہے يفق، فقی دین دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں دین کے علم خود ہی حاصل کر سکتا ہوں اللہ کے توفیق کے بغیر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو اور ساتھ علم بھی حاصل کرو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گی الگ حدیث کے الفاظ ہیں ولازا السابط مسلم حق واہرین علام علام قیامہ یہ شاہد ہے اور ایک گروہ مسلمان کا ہوگا جو حق کے راستے پر قتال کرتے رہیں گے جنگ کرتے رہیں گے واہرین اور وہ بالکل واضح ہوں گے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے دیکھیں حق کبھی چھپتا نہیں ہے وہ بالکل واضح ہوں گے واہرینہ علام اور ان کا غلبہ ہوگا ان کے مخالفین پر المر قیامت قیامت اب دیکھیں غلبہ کس کا ہے جو لوگ بم بلاسٹ کر کے معصوم جانے کو قتل کرتے ہیں ان کا غلبہ ہے کافروں پر یہ وہ لوگ جو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے اس راستے کو چھوڑ دو یہ شرعی راستہ نہیں ہے یہ جہاد شرعی نہیں ہے پوری امت میں دیکھیں واحد وہ لوگ ہیں جو حقی بات کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو جہاد شرعی کے وابطے لوگوں کو بیان کرتے ہیں سن ابو دعود میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والجہاد ماظن منذ بعثن اللہ الى ان یقاتل آخر امت الدجال دیکھیں جہاد اس وقت سے موجود ہے امت میں جب سے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی ہے کب تک الى ان یقاتل آخر امت الدجال جب تک کہ میرے امت کا آخری بندہ بھی دجال کے خلاف جنگ کرتا رہے گا جہاد کرتا رہے گا لا یو جور جائر اس جہاد کو باطل کوئی بھی ظالم نہیں کر سکتا ظلم کرنے والا ولا عدل عدل اور نہ ہی انصاف کرنے والا کوئی شخص اس جہاد کو باطل کر سکتا ہے بعض لوگ یہ کہتے کہ جب جہاد تا قیامت موجود ہے تو اسے روکا کیوں جا رہا ہے تو آپ لوگ تو روکتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جہاد تو موجود ہے روکنے والے تم لوگ ہو تو اس کا جواب شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کرتے ہیں نعم جہاد تو طاقمت رہے گا لیکن کون سا جہاد شرعی جہاد جب اس کی شروط اور مسلم و اور اس کو ضوابط کے ساتھ جہاد کیا جائے گا تو اس جہاد کا ذکر کر رہا ہے اس جہاد کے بارے میں نبی اکریم صحیح حدیث میں بیان کیا ہے لیکن اگر اس کی شرطیں نہ ہو اس کے ضوابط نہ ہوں تو پھر انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ یہ شروط اور ضوابط پائے نہ جائے امت میں اور انتظار کرنے سے یہ کبھی بھی مقصد نہیں ہے کہ جہاد کو روکا گیا ہے اور اس وقت تک شیسا فرماتے آگے انتظار کی جائے جب تک کہ مسلمانوں کے پاس وہ طاقت وہ امکانیت وہ استعداد نہ واپس آ جائے آج تو آپ کے پاس ایک تلوار ہے یا ایک بندوق ہے تو آپ کس طریقے سے اس تلوار یا بندوق سے اس ایف سکسٹین کا یا میزائلوں کا آپ سامنا کر سکتے ہیں اور آگے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلا تل کو حدیق ملکہ کا نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور یہ اس طریقے کا عمل کرنا جس کو جہا سمجھا جاتا ہے اور, اور کافوں کے اندر کود جاتے ہیں بعض لوگ تو اس سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے مجھے شیخ صاحب نے بیان کیا الجہاد و غوابط ہوش صفحہ نمبر سفر میں اور آگے پھر دو احادیث بھی بیان کی ہے وہ پچھلے در میں بیان کر چکا ہوں صلح سرحدیب کا قصہ ہے اور اس صلی اللہ علیہ وسلم جب نازو ہو گیا عجود کے خلاف جہاد نہ کرنے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تو اسے یہ ثابت ہوا کہ جہاد دف بھی اگر طاقت نہیں تو ساقت ہو جاتا ہے اور جب ساقت ہو جاتا ہے جب طاقت نہ ہو جو جہاد نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہاد کے مخالف ہیں یا جہاد کو روک دیا ہے جہاد چلے تو رہے گا طاقت قیامت نمبر سات امت میں مصالح اور مفاسد یعنی جہاد شرعی اس وقت ہو سکتا یا نہیں اس کی مصلاحت ہے اس میں بہتری ہے یا نہیں یہ کون طے کرے گا علماء عوام الناس کا کام نہیں ہے کم علموں کا کام نہیں ہے طالب علم کا بھی کام نہیں ہے جو علماء ہیں ان کا اور جو ہے اسی پہ عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمائے تراسی میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے جب ان پر کوئی ایسی چیز کوئی ایسا امراض جس میں ام یا خوف کا اندیشہ ہو تو وہ اسے جلدی کرتے ہیں اس کی شاید میں پھیلانے میں اس سے بہتر یہ تھا کہ اسے اگر واپس کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالی پیغمبر کی طرف اور ہوں اپنے جو علماء ہے جو امیر ہیں ان کی طرف اگر کو واپس کر دیا جاتا ہے تو جو عالم ہے علم استمبول عموم ہوں جو عالم ہیں وہ پتہ چلتا کہ امن کی حالت ہے خوف کی حالت ہے امت میں مفضدہ کہاں ہے مصلحت کہاں ہے اچھائی کہاں ہے نقصان کہاں ہے نفع کہاں ہے تو وہ اسے سمجھ لیتے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے فتویٰ دیتے اس پر عمل کیا جاتا نمبر آٹھ جب مسلمان کسی کافر کے ساتھ عہد کریں اور صلح کریں تو اس عہد کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں پر اور اگر دوسرا دوسرا کافر ملک اس کافر کے علاوہ اس مسلمان ملک پر حملہ کرے یا زیادتی کرے تو اس کافر کا جس کے ساتھ ہمارا عہد ہے وہ عہد نہیں ٹوٹے گا قصور کسی اور کا اور سزا کسی اور کو نہیں یہ حکمت نہیں شریعت کی اور جب تک یہ عہد موجود ہے ان کافروں کے خلاف جنگ کرنا یا جہاد کرنا بھی جائز نہیں ہے جن کے ساتھ یہ عہد موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ف مستقام فلحمب المطیم جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہے تم اپنے عہد پر قائم رہو بے شک اللہ تعالیٰ متقی پر حزگاروں کو پسند کرتا ہے اور اگر تم اس عہد کو توڑنا چاہو کسی وجہ سے یہ عہد ختم ہو جائے یا ان کی کوئی غلطی آپ نے دیکھی ہے تو یہاں پر غدر نہیں کرنا یہاں پر آپ ان کو اشار کریں ان کی طرف خط ہے ان کی طرف کسی ذریعے سے یہ بات بھیجیں کہ اب ہمارا عہد ختم ہو چکا ہے تم لوگوں نے عہد کو توڑا ہے چھپکے سے حملہ کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے عہد کا ذکر یہاں پہ نہیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی فرماتے وہ اوف بلاد ان عہدہ کہنا مسغول ہے بے شک عہد کی وفا کرو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اور یاد رکھیں اگر عہد کو توڑنا بھی ہے تو بغیر مبرر شرعی کے بغیر شرعی وجہ سے آپ اسے توڑ نہیں سکتے جس نے عہد کو توڑ دیا تو اس نے خیانت کی ہے اور خیانت منافق کی نشانی ہے مومن کی نشانی نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھیں ضابطے میں یہ بات ہے وہ کون ہے جو یہ طے کرے گا کہ عہد ہے یا ٹوٹ گیا ہے عوام الناس کریں گے پال بہن کریں گے یہ علماء کا کام ہے اور یہ فیصلہ کرنا یہ امیر کا کام ہے جس نے عہد کیا ہے حاکم وقت کا کام ہے علما ہاکمہ کے رجوڑ کریں گے اپنا فتوا بیان کریں گے اور اسے بیان کریں گے کہ اب اس عمل سے عہد ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے پھر وہ امیر جو ہے وہ حاکم وقت جو ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ عید ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے کیونکہ یہ صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالی نے اس حکمران کو دی ہے یہ عوام الناس کی صلاحیت نہیں ہے کوئی ممبر آ کے کھڑا ہو جائے طالب علم یا کوئی امام و کہہ دے کہ نہیں کافر نے یہ حرکت کی ہے کہ اس کا عہد ٹوٹ گیا ہے اور عوام الناس اس کے بات سنتے رہیں بڑے علماء کے اقوال کو چھوڑ دے رد کر دیں اور بغیر حکمران کی اجازت کے اپنے فتوی دینا شروع کر دیں یہ جائز نہیں ہے اور اس بات جو میں نے بیان کی ہے یہ شخص الحلفان حفظ اللہ جہاد وضبط و غوط اور شرعیہ نمبر باسٹھ اور تریسٹھ میں اس کا مفہوم بیان کیا ہے میں نے مفوم کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے مختصراً سنت, سنت اور جماعت کا اتفاق ہے لسنت الجماعت کے علماء کا اتفاق ہے کہ جہاد کا معاملہ جو ہے وہ امام کے سپرد ہے وہ حکمران کے سپرد ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اور جہاد کرنے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے اور اس کی اجازت کے ساتھ ساتھ جو جھنڈا وہ طے کرتا ہے اسی جھنڈے کے نیچے جہاد کیا جائے گا یعنی اس کی قیادت جو قیادت وہ چنتے ہے اس اسی قیادت کے ساتھ ہی جہاد کیا جائے گا اور جو اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ رہا تو یاد رکھے وہ اس خطرے میں ہے کہ اس کی فکر خوارج کی فکر نہ ہو کیونکہ خوارجی کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے کسی حکمران کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب خزاں سے سوال بھی کیا گیا کہ آج کل کے دونوں باز ایسے لوگ ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جہاد واجب ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہے کسی امام کے قول کی ضرورت بھی نہیں ہے تو شیخ صاحب نے فرمایا یہ خوارج کی سوچ ہے یہ خوارج کی رائے ہے رسول جماعت جو ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں ہر دور میں کہ جہاد کے لیے امام بھی ضروری ہے جھنڈا بھی ضرور قیادت بھی ضروری ہے اور یہی مسلمانوں کو منہج رہا ہے نبھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج کے دور تک اور ہر دور میں یہی انشاءاللہ منحج رہے گا اور جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بغیر امام بغیر قیادت کے جہاد, جہاد کرنا چاہیے ہر شخص اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہیں یہ رائے خوارج کی ہے اور یہ شیخ صاحب کے کتاب ہے صفحہ نمبر 47 میں شیخ صاحب نے خوش کیا ہے نمبر 10 اگر کوئی مسلمان کافر ملک میں ٹھیک ہے اگر کوئی مسلمان کافر ملک میں داخل ہو جائے کسی ویزے کی بنیاد پر یاد تک مسلمان کافر ملک میں داخل ہو رہے کسی ویزے کی بنیاد پر تو اس مسلمان پر واجب ہے کہ کافر اس کی شر سے محفوظ ہوں کیونکہ ایک عہد کر چکا ہے کہ میں تمہارے ملک میں آ رہا ہوں کسی مفاد کے لیے بھی تو اس عہد کا تقاضا یہ ہے اس ویزے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ایک ایک کافر جو ہے وہ اس, سے اس کے شر سے محفوظ ہوں اور اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ ان کافروں کے ساتھ غداری کرے یا خیانت کرے اور ان کے خون ان کا مال اور ان کی عزت کا احترام کرے اور علماء کہ اقوال میں باز بیان کرتا ہوں یہاں پہ علامہ امام شافعی فی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان اللہ کافر ملک میں داخل ہو جائے جو جنگی کافر ہے یاد رکھیں جنگی کافر کی بات ہو رہی ہے کوئی مسلمان جنگی کافر کے ملک میں داخل ہو گیا ہے امان کے ساتھ یعنی کافروں سے امان دے دیا ہے اے جنگی مسلمان کو امان دے دیا ہے آ جاؤ تو جو دشمن ہے جو کافر ہے وہ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے جب تک کہ وہ خود اسے نہ نکالے یا جب تک کہ وہ خود کہیں کہ اب ہمارا امان ختم ہو گیا ہے نہ کافروں کے لئے جائزے کو اس پر ظلم کرے اس کے ساتھ خیانت کرے اور نہ اس کے لئے جائزے کے وہ اس پر ظلم کرے ان پر خیانت کریں یہ کتاب العم امام شافعی کی اس میں امام کا قول موجود ہے اور بعد دیکھو علماء کے بھی اقوال ہیں تو میں اختصار کے لیے صرف ایک ایک قول بیان کرتا ہوں نمبر گیارہ جہاد یاد رکھیں جسے پہلے جہاد کا مقصد قتل نہیں کرنا ہے قتل کرنا ہے ضرورت کے وقت اور خاص طور پر جو جنگی لوگ نہیں ہیں جو جنگ میں شامل نہیں ہے ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا ان،, ان کو قتل کسی صورت میں نہیں کرنا جیسا کہ عورت بچہ اور بوڑھا بشرط یہ کہ یہ لوگ خود شامل نہ ہوں میدان جنگ میں اگر شامل ہو جاتے میدان جنگ میں اور جنگ ہو رہی ہے پھر تو ان کا وہی حکم ہے جو عام محارب کا مقاتل کا حکم ہے جو جنگ کرنے پر تلا ہوا ہے لیکن اگر میدان جنگ, جنگ میں شامل نہیں ہے تو کسی کے لئے جائز نہیں کیونکہ گھروں پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے اور اسی طریقے سے جو ان کے گھر ہیں جو ان کے باغات ہیں جو ان کے راستے ہیں ان, کو ان میں توڑ پھوڑ کرنا بھی جائز نہیں ہے صدر بکر صفدیخلاً ہوں نے وصیت کی ہے جب اپنے فوجوں کو بھیجتے تھے جہاد کے لیے تو فرماتے ہیں میں تمہیں دس چیزوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ عورت کو قتل نہ کرنا بچے کو قتل نہ کرنا بوڑھے کو قتل نہ کرنا کسی پھل در درخت کو نہ کاٹنا اور کسی بنے گھر کو نہ توڑنا کسی جانور کو بھی بغیر وجہ سے نہ قتل کرنا نہ بکری کو اور نہ اونٹ کو ان یہ کہ تم اسے کھانا چاہو اور باغوں کو نہ جلانا اور خیانت نہ کرنا اور اس طریقے سے آخر تک یہ اثر موجود ہے یاد رکھیں اسے یہ ثابت ہوا کہ کسی صورت میں جائز نہیں جو آج کل دوکھے دہی سے کافوں پر حملہ کرتے ہیں عام لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہاں پر بم بلاسٹ ہوتا ہے کئی معصوم جانے چلی جاتی ہیں کئی لوگ مر جاتے ہیں اور ان میں بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کیونکہ ملک میں رہتا ہے تو ان کا حکم بھی وہی ہے کیوں رہتے مسلمان ملکوں میں کیوں رہتے کافر ملکوں میں اپرمل کیوں چھوڑ کے آئے ہیں تو ان کی یہی سزا ہے جب انہوں نے یہ دیکھا تو سزا بھی ان کو یہی ہے اور اس حرکت سے ایک تو شرعی طریقہ نہیں ہے حرام ہے جائز نہیں ہے بلکہ جو مسلمانوں پر اس کے بدلے میں جو کافر کاروائی کرتا ہے جو بدلہ لیتا ہے جو شر مسلمانوں پہ ہوتا ہے اس عمل کی وجہ سے وہ اور بھی بھیانک اور خطرناک ہے ہیں پہ بیان پہ بیان کی بعض اور بھی غوابت ہیں غلیمت فئی وغیرہ تو اس میں تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب جہاد شرح ہوگا انشاءاللہ تو اس کی تفصیل بھی ہم بیان کریں گے نمبر بارہ جہاد کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے بغیر مقصد کے جہاد کرنا جہاد اشرحی نہیں ہوتا اور مقاصد جو اللہ تعالی نے بیان کیے جہاد کے لیے نمبر ایک اللہ تعالی کے دین کے سر بلندی اور جہاد مشروعی اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے دین بلند ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لا فتنة لا فتنة انتالیس اور مجاہد بھی وہی ہے جو جہاد کرتا ہے اللہ تعالی کے دین کی بلندی کے لیے بخار مسلم میں سیدنا ابو سا شہر عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا شخص جنگ کرتا ہے اس لیے کہ اس کا نام لیا جائے یعنی وہ مشہور ہو جائے اور ایک شخص ہے اس لیے وہ جنگ کرتا ہے کہ اس کی کوئی عزت بڑھ جائے معاشرے میں تو ان میں سے کون سا جہاد ہے کون سا کون جو جنگ جو فی سبیل اللہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل منقات الخون کلیمت واحد جس نے قتال کیا جنگ کی اس لیے کہ اللہ تعالی تعالیٰ کلیمہ اللہ تعالیٰ کا دین بلند ہو دین کے سربلندی کے لیے وہی اللہ تعالی کے راستے میں جہاد ہے اس کے علاوہ جہاد نہیں ہے اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سر بلندی دین کے سربلندی میں نے پہلے بیان کیا ہے تب اس وقت ہوگی جب اس دنیا سے شرک مٹ جائے گا کفر مٹ جائے گا اور جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کی عبادت نہ کی جائے کسی بھی چیز کی عبادت نہ کی جائے نماز بھی صرف اللہ تعالی کے لیے روزہ بھی صرف اللہ تعالی کے لیے زکات بھی صرف اللہ تعالی کے لیے صدقات اخراط بھی صرف اللہ تعالی کے لیے حج بھی صرف اللہ تعالی کے لیے یہ تو ہم سب جانتے ہیں اسی طریقے سے دعا ہے پکار ہے نظر و نیاز ہے قربانی ہے سجدہ ہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے عیدت صرف کرنی چاہیے دوسرا مقصد کہ مظلوم مسلمان جو ہے ان کی مدد اور نصرت کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید نصورت نصاحت نمبر 75 میں وما الکمل قاتل النفی سے بیلّہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں نہ قطع کرتے ہیں؟ کیوں نہیں جنگ کرتے ہو ول مصطفیفی اور ایسے مسلمان موجود ہیں جو مصطفاف ہیں جو کمزور ہیں ضعیف ہیں مردوں میں سے عورتوں میں سے اور بچوں میں سے اللہ قلعہ رب بنا جو لوگ کہ ہمارے رب من اخرجہ قریت اللہ تعالیٰ ہمیں باہر نکال دے اس بستی سے جس کے لوگ ظالم ہیں وج اللہ عام لدوں کا اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست مہیا کر دے وج الدوں کا نسیرہ اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے نمبر تین جو ملتا جتا مقصد ہے کہ کافر کا حملہ جو ہے اور کافر کافر کی جو شدت ہے اسے روکنا کا پھر حملہ کرتا ہے اس کو روکنا ہے کیوں روکنا ہے تاکہ امن اور امان اور سلامتی قائم رہے اللہ تعالیٰ فرمات اشہر الحرام بشہر الحرام بمثل ما فرمن احتجاسی شاہد یہ ہے کہ جو تم پر حملہ کرے تمہارے خلاف دشمن اختیار کرے تو تم بھی اس پر حملہ ویسے کر جیسے اس نے کیا ہے وہ تقوا لیکن اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرنا یعنی جیسے وہ کاروائی کرے ویسے اس کرنی ہے اس سے بڑھنا نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں اینٹ کے جواب پتھر سے دینا ہے نہیں ظلم نہیں کرنا کافر کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا وہ اس لیے تقوا کہ اگر تھوڑا سا غور کریں جہاں پر جہاد اور قطع کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت آیت میں یا ان آیات میں اس یق میں اللہ تعالیٰ کا تقوی کا ذکر ضرور ہوتا ہے یہ نہ بھولنا تاکہ تمہارے پاس آ گئی ہے کافر پر تم غالب ہو رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہیں ظلم نہ کر بیٹھنا وہ علمو متقیم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے مستقین کے ساتھ ہے مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی مستقین کے ساتھ آج اگر امت میں یہ زوال آ رہا ہے تقوا پہلے پیدا کرو دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھو کیسے آتی ہے اس کافر کی ضرورت کیا ہے کہ ایک مومن کو تکلیف پہنچا سکے لیکن جب ایمان کم ہوا پکوا چلا گیا تو ضلعت بھی عام ہو گئی ہے جہاد الدفع کے بارے میں نے بات کی تھی کہ جہاد قسم میں جہاد طلب ہے جہاد الدفع بھی ہے جہاد الدفع کے لیے یاد رکھیں کوئی شرط نہیں ہے اللہ یہ کہ یعنی امام کا ہونا حکمران کی اجازت ہونا ضروری نہیں ہے لیکن طاقت ہے تو جہاد کرتے رہنا ہے جہاد دفعہ میں طاقت موجود ہے تو یہاں پر انتظار نہیں کیا جائے گا کہ حکمران کا آرڈر ہے تو پھر ہم اپنی جان اور عزت عمار محفوظ کرنا وہاں پر آپ نے جنگ کرنی ہے اپنے بچاؤ کے لیے دفر کرنے کے لیے سوال یہ کس وقت تک کریں گے یاد رکھیں جب دو ملک میں جنگ ہوتی ہے تو دونوں سے ایک غالب ایک مغلوب ضرور ہوتا ہے اس وقت تک جنگ کریں جب تک کہ یا تو غالب ہو جاؤ وہ کافر چلا جائے یا اگر وہ غالب ہو جائے تو پھر رک جاؤ یہ اللہ تعالی کا حکم تھا اب ان ہاتھ میں یہ ملک آ گیا ہے اب یہاں پر مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ کرنے کے لئے امن سلامتی کے لیے ایسے کاروائی نہیں کرنی جس سے مسلمانوں کی جان مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے اور جہاد الف جہاد الطلب کا کی حکم کیا ہے فرض کفایا ہے فرض عین کب ہوتا ہے اس کی صورت میں نے بیان کی تھی جب کب ہوتا ہے فردحین جب کافر داخل ہو جائے سب سے پہلی بات فردح ہو گیا ہے یہ بات بہت دوسری بات جب وہ میدان جنگ میں شامل ہو جائے شامل نہیں تھا تو فرد عہد نہیں تھا اب شامل ہو گئے تو اب پیٹ نہیں موڑ کے جا سکتا نمبر تین اگر امیر جو ہے یا اس کا نائب جو ہے یا حکمران جو ہے وہ کسی کو مکلف کر دے کہ تم نے جانا ہے متعین کر دے اب اس پر واجب ہو جاتا ہے آئیں گے ان آئیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. کتنے نمبر ہو گئے تیرہ نمبر چودہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد عبادت ہے عبادات میں سے اور عبادت بغیر شروط اور بغیر ضوابط کے عبادت نہیں ہوتی نمبر پندرہ قاعد در المفاصد در المفاصد مقدمہ جب المسال ہے اس شرعی قاعدے پر عمل کرتے ہوئے جہاد کرنا ضروری ہے کہ اگر ایک کام میں مفتہ بھی ہے مصلحت بھی ہے فائدہ بھی ہے نقصان کا اندیشہ بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے فائدہ کا اندیشہ بھی ہے نقصان بھی ہوتا فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم یہ توڑیں گے اور دیکھیں گے اگر اس میں نقصان زیادہ ہے اس عمل میں اور فائدہ کم ہے تو اس عمل کو نہیں کیا جائے گا یہ عام قاعدہ ہر چیز میں اور جہاد میں بھی یہی قاعدہ اپنایا جائے گا اس پہ عمل کیا جائے گا یہ بھی قاعدہ ہے یہ بھی ثابت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ حکمران پوری امت کا ایک ہونا چاہیے جو جہاد کا حکم دے یاد رکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ خلیفہ اب ہے نہیں تو اب مسئلہ ہے جس کا دل کرے کوئی بھی شخص کہہ دے کہ جہاد فرض ہو گئے تو اس کی بات مانتے رہو نہیں بلکہ اس علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ملک پر قابض ہو جائے اور وہ متمکن ہو جائے تو وہ حکمران ہو جاتا ہے اس کے فرما برداری اس کے ماتے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر واجب ہو جاتی ہے کہ اس کا عمل خوارج کا عمل نہیں ہے جو اس نے عمل کیا شروع میں وہ تو خوارج کا عمل ہے اسے پر ہم کو خود جواب دینا ہے ہمیں جو حکم ملا ہے اگر وہ متمکن ہو جائے تو مسلمانوں کی جان مار اور عزت محفوظ کرنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ اس کی فاماب کی جائے اس کا عمل وہ جانے اور اس کے سب سے بڑی جو دلیل ہے جو خلاف تلاش کے بعد جتنی بھی خلافات آئیں خلاف عباسیہ کو دیکھ لیں خلاف عباسیہ جب آئی تو اب عباس صفح مشہور جو ہے گچر اس کو کہتے ہیں صفحہ وہ, وہ صرف گردن اتارنا جانتا تھا اس شخص نے امن خاندان کے ایک شخص نے جو سب قتل کر دیا بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ان کی لاشوں کو دسترخوان بچا کر کھانا کھایا مسلمان نے مسلمان کا قتل کیا حکمران بن گیا طاقت ملک میں ممکن ہو گیا اور خلاف عباسی 600 سال سے زیادہ رہی امت میں اور رواں موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا ہے ان کے فرم برداری بھی کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی ایک خلیف رہے جو امت کو ایک ساتھ کر دے تو اس کا مطلب جو جس کا دل چاہے جیسے بھی چاہے وہ اپنی منمانی کرتا رہے تو بات بالکل درست نہیں جس ملک کا حکمران حکمران ہے اس ملک کے لوگوں کا اتفاق ہے علما کا اتفاق ہے اس کی بیعت ہو چکی ہے الہل الاق نے اس کی بیعت کر لی ہے تو اب وہ حکمران ہو چکا ہے اس کی فرم برداری واجب ہو جاتی ہے میں اکتفا کرتا ہوں کافی وقت ہو گیا ہے اللہ تعالی سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے ضروریت کو سب مسلمانوں کو شرکت اور قرفا سے نجات عطا فرمائے عزت اللہ رب العلم اور اللہ علیہ مبارک صاحب